اعوذ باللہ من بلّمن شعیدرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام علیہ سعید المبیا او المرسلین امام المطقین خوتمنبین سعید ن و مولانا محمد علیہ و اصحابہ اجمعین قال ابراہیم الخواس رحمہ اللہ دباقلبی خمسۃ الشیا قرۃ القرآن الکریمی بتدر و خلاء البتن و قیام الدرد سہر و الصالحی ابراہیم خاص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب کی شفا دل کی شفا پانچ چیزیں ہیں قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا پیٹ کو خالی کرنا قیام اللیل رات کو کھڑے ہونا فجر کے وقت مناجات اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس میں قرآن پاک کو پڑھنا قرت القرآن اس کو ہم تھوڑا سا غلط سمجھ بیٹھے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف پڑھتے رہیں گے اور یہ شرط پوری ہو جائے گی قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان پہ پہلے بھی ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اس کے مطلب اس کے مفاہیم ان کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے ویسے تو قرآن مجید خالی بھی اگر صرف کرت بھی کی جائے عام بھی پڑھا جائے تو اس کے بھی روحانی سمرات ہیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جو اصل سمرات ہیں وہ جو حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں اگر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس کے علاوہ خلاہ البطن پیٹ کو خالی رکھنا یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس پہ ہم مسلمانوں سے شدید کوتاحی ہو رہی ہے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے اور جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کھانا کم کر دیا اور وہ کم کھانے لگے اس کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا مومن ایک آنکھ میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے یہ جو الفاظ ہیں کہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات سات آنتوں میں کھاتا ہے ان الفاظ میں اور اس مفہوم میں کئی حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں ترمزی میں ہیں ابن ماجہ میں ہیں ہمام میں ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی بیان کیا ہے اور یہ بڑی اہم حدیث ہے اور ایک اور حدیث جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سکولوں میں اور اسلامیات کی کتابوں میں بھی سمجھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے کیے جائیں ایک تہائی پینے کے لیے ایک تہائی جو ہے وہ سانس کے لیے اور ایک تہائی جو ہے وہ کھانے کے لیے ظاہر ہے کہ پیٹ کے یہ تہائی حصے انسان کیسے کرے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے تھوڑا سا چھوٹ چھوڑ کر کھائے ایک اور حدیث میں الفاظ آئیں کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائے اور یہ جو حدیث ہے یہ احمد میں بھی ہے حاکم میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے اب ایک چیز سمجھیں کہ پیٹ بھر کے کھانا بہت سی بیماریوں کی وجہ ہے جڑ ہے اور یہ بیماریاں خالی جسمانی بیماریاں نہیں ہیں یہ جذباتی بیماریاں بھی ہیں ذہنی بیماریاں بھی ہیں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں روحانی بیماریاں بھی ہے زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کے کھانا اس سے روحانی جو سمرات باقی معاملات میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جب کھائیں تو احتیاط کے ساتھ کھائیں اور تھوڑی سی بھوک رکھ کر چھوڑ دیں ہمارے یہاں تو یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اگر کھانا کھاتے ہیں کوئی شخص اگر کم کھائے تو باقی دوست احباب اس کو زبردستی زور لگا کے کہتے ہیں کہ آج تم کم کھا رہے ہو کچھ اور کھاؤ کچھ اور کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ سب کچھ غلط ہے دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اس میں جو بیماریاں ہیں اس میں ایک تو سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان میں ہوس بڑھتی ہے اور یہ جنسی اور جسمانی ہوس کی بات ہو رہی ہے آپ اور بھی کئی ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ایسی کسی مسئلے کا سامنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دے اور اس سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اب وہ علیحدہ کہ روزے رکھنے کا ہم نے جو مطلب لے لیا ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے وقت بھی ہم خوب ہمارے تو آپ کو پتا ہے پراٹھے چل رہے ہیں اور شام کو خوب پکوڑے اور سموسے چل رہے ہیں اور پتنی کیا کیا چل رہا ہے یہ روزہ نہیں ہوتا بڑی احتیاط کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور زیادہ کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور پھر جسمانی بیماریوں کے بھی مسائل ہیں انسان کو میدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں انسان کو آتوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور بے تحاش سے معاملات اس لیے احتیاط ضروری پھر قیام اللیل ہم آپ سب جانتے ہیں اور قیام اللیل میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تحجد کی نماز اور ہم آپ جانتے ہیں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھ رکھا ہے اور کئی بار علماء سے بھی ہم نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا اور کیا کہا کہ کچھ دیر پہلے آرام فرمایا کرے اس کے بعد اچیا کرے رات کا جو تیسرا پہر ہے وہ بہت زبردست اس معاملے میں ہے روحانی سمرات کے حوالے سے انسان جلدی سوئے تیسرے پہر یا کم از کم فجر سے فجر کے وقت سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائے ذکر کرے تحجد پڑھے اور اگر تحجد پڑھے تو بہتر تحجت کے بعد پڑے قیام اللیل میں یہ شامل ہے اور کم سے کم قیام الحل میں دو نفل ضرور پڑے اس کے علاوہ ذکر کرے قرآن مجید کی تلاوت کرے یہ جو اٹھنا ہے رات کو یہ نفس پر بہت گران گزرتا ہے لیکن روح کو اس سے بہت قوت ملتی ہے روح کو اس سے غذا ملتی ہے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے جتنی برائیاں ہیں چاہے وہ برائیاں جسمانی طور پہ ہیں روحانی طور پہ ہیں جنسی طور پہ ہیں دماغی طور پہ ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں شروع میں عمل دخل نفس کا بھی ہے اور نفس کو اگر کسی چیز سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ روح اور قلب سے کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس جسم کے اندر انسان کے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو اگر اچھا ہے تو تمام جسم اچھا ہے اور اگر وہ برا ہے تو تمام جسم برا ہے اور جان لو کہ وہ لوتھڑا تمہارا قلب ہے تو اگر ہم اپنے قلب کو تقویت دیں اس کو مضبوطی دیں تو اس سے ہماری روح کو بھی مضبوطی ملے گی اور نفس کمزور ہوگا ہمیں نفس سے مقابلہ نہیں کرنا ہے ہمارے اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ نفس سے مقابلہ کرنا ہے نفس سے مقابلہ ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں نفس کے مقابلے میں ایک مضبوط قلب اور ایک مضبوط روح جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اور وہ کیسے ہوں گے وہ انہی پانچ چیزوں سے ہوں گی جو کہ قلب کی دوا کے طور پہ ابراہیم خواص رحم اللہ نے فرمائی کہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھا جائے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے فہم کے حساب سے پڑھا جائے سمجھنے کے حساب سے پڑھا جائے پھر اس کے علاوہ رات کو قیام اللیل کیا جائے پیٹ کو خالی رکھا جائے اور اس کے علاوہ صبح مناجات فجر کے وقت فجر سے پہلے فجر کے بعد اللہ تبارک بطالیٰ کے آگے گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں اس سے نفس قتل ہو جاتا ہے اس سے نفس قابو آ جاتا ہے اس سے قلب نفس پر حاوی ہو جاتا ہے اس سے ہماری روح مضبوط ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب کبھی کوئی شیطانی حملہ ہوتا ہے تو عام طور پہ ہم بڑی معمولی سی کوشش کر کے اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں یہ جو بھرا پیٹ ہے یہ اور بڑے مسائل پیدا کرتا ہے ایک تو مسئلہ یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ نیند کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ پکا کر دیتا ہے انسان کہتا ہے کہ جی میں چار پانچ گھنٹے کی نیند کے بعد کیسے اٹھ سکتا ہوں سائنس کہتی ہے جی آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے آج ہمارے لیے سائنس دین سے زیادہ اہم ہو گئی ہے دین کہتا ہے کہ رات کو کچھ دیر سوئیں اور پھر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور دین یہ مشورہ دیتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ اگر ہم جاگ رہے ہیں یہ ساری باتیں دین نے جو کہی ہیں انسان کی قوت میں ہیں اور اختیار میں ہیں تبھی ہی کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ بات قرآن مجید میں لکھی گئی ہے اور یہ ہر لحاظ سے ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں ہے نیند جتنی بڑھا لے نیند جتنی کم کر لے انسان کے ہاتھ میں ہے کہ بھوک جتنی بڑھا لے بھوک جتنی کم کر لے آج کل جو لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں تو سائنس نے ایک نیا حل نکالا ہے کہ اس کے میدے کو سٹیپل کر دیتے ہیں تو میدہ اگر بڑا ہے تو سٹیپل کر دیتے ہیں دیتے ہیں تو وہ میدہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو جب میدا چھوٹا ہو جاتا ہے تو ظاہر اس میں زیادہ خوراک جاتی نہیں جب جاتی نہیں ہے تو انسان زیادہ کھاتا نہیں نقطہ یہ کہ اگر شروع ہی سے ہم نے کم کھایا ہوتا تو میدا بڑا ہی نہ ہوتا اور اگر آج میدا بڑا ہو گیا ہے تو آپ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے اپنے میدے کو آپ تنگ کرنے پہ تو چلے گئے ہیں لیکن آپ دین کی جو بتایا ہوا راستہ اس پہ چلنے کو تیار نہیں ہے دیکھیے کم کھانے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے کے آپ ذرا تھوڑا کھا لیں اور فرض کریں دو تین چار گھنٹے بعد ہلکا سا کچھ اور لے لیں کچھ اور ہلکا لے لیں تاکہ شروع میں آپ کو مشکل نہ ہو کم کھانی کی طرف جانے ہمارے بزرگان دین علیہم رحمہ نے تو بڑا خاص ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے راستے پر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو تین کام کرنے پڑی ایک ہے کم سونا ایک ہے کم کھانا اور ایک ہے کم بولنا کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اکثر اوقات اس کو پتہ نہیں چلتا کئی بار ایسی ایسی باتیں بول جاتا ہے جو اس کو نہیں بولنی چاہیے تھی اگر وہ خاموش رہتا اور اس دوران میں اس کا قلب اس کی روح اس کا دل اس کا دماغ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تو زبان سے ایسی کوئی بات نکلنے کا امکان ہی نہیں اور ہمارے یہاں تو زبان چلتی ہے تو کس طرح چل رہی ہے آپ دیکھیے تہمتیں ہیں غیبتیں ہیں بدخویاں ہیں کسی کو برا بھلا کہنا ہے الزام تراشی ہے یا ہنسی مذاق تھکا لوگوں کی اگر ان سے کوئی کوتا ہو گئی ہے تو اس پہ بتنگڑ بنانا اس کا مذاق اڑانا یہ ساری چیزیں اصل میں اس کو فائدہ دے رہی ہیں ہمیں نقصان دے رہی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک واقعہ ہے اللہ وہ کسی نے انہیں کہا کہ جناب کل فلان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے غلط الفاظ استعمال کیے آپ پہ تومت لگائی ہے آپ کی غیبت بھی کی ہے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ اگلے دن کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اس کے پاس پہنچ گئے جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں کہا حضرت یہ کس بات کا تحفہ ہے کس بات کا شکریہ ہے تو کہنے کے کہ جناب یہ تحفہ اس بات کا ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ کل آپ کی وجہ سے میرے نامہ امال میں خوب اضافہ ہوا ہے ماشاء کیونکہ جب ہم کسی کی توہمت کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ثواب اللہ اس کو دے رہا ہے اور اگر ہماری طرف سے کوئی ثواب باقی بچا نہیں ہے دینے کو ہماری نیکی کو ادھر جو ہے وہ جانے کو موجود نہیں ہے تو اس کا گناہ ہمیں مل رہا ہے کبھی سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کو آپ بڑا برا سمجھتے ہیں اور ان کی برائی کرتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتی ہیں کل کو پتا چلے وہ تو بخشا جائے اور ہم جہنم میں پہنچے ہوں صرف اس لیے کہ ہم نے اس کی اتنی غیبت کی اتنی غیبت کی کہ ہمارے ساری نیکیاں اس کو مل گئی اس کے سارے ثوابوں میں تو وہ گناہ ہمیں مل گئے یہ بڑا اہم اور سوچنے والا نقطہ ہے اور پھر اس کا سب سے اچھا حل کیا ہے کہ یہ جو یاری دوستی میں بیٹھ کے گپے لگ رہی ہیں اور عجیب غریب قسم کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور ٹھٹھا اٹھایا جا رہا ہے اور آج کل تو ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا کہ سوشل میڈیا پہ میمز بن رہی ہیں اگر اس کی بجائے آپ صالحین کی محفل میں بیٹھتے ان کی صحبت میں بیٹھتے ان کی مجلس میں بیٹھتے ان کے یہاں مذاق بھی اگر ہوتا تو بڑا نفیس مذاق ہوتا آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطالعہ کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے مذاق کیا ہے لیکن کیسا نفیس مذاق ہوتا تھا ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے مذاق کیا ہے بلکہ ایک طرح کا مذاق اڑایا بھی ہے لیکن وہ کیسا نفیس طریقے سے مذاق اڑایا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ بھی اس سے لطف اٹھا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور وہ ساتھ شامل ہے تو اگر نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں صالحین کے ساتھ صحبت رکھیں اور غیر ضروری ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا کام صرف الٹی سیدھی دنیا داری کی باتیں کرنا لوگوں کا مذاق اڑانا تہمتیں کرنا غیبتیں کرنا وغیرہ وغیرہ ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک نشست میں ایک پوری نشست کی تھی جمعہ کے دوران مذاق اڑانے پہ کتنا شدید گنا ہے دین اسلام کی روشنی میں کسی کا مذاق اڑانا اور ہم ان چیزوں میں اپنا وہ قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں جو قیمتی وقت ہم اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ صرف کر سکتے تھے اور ذکر کرنا تو بہت آسان ہے یا اکیلے میں یا نشست میں کسی جگہ بہت آسان ہے فرض کریں کہ بہت مجبوری ہے آپ کا کسی ایسی صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ مجبوری ہے جہاں پہ اس قسم کی خرافات چل رہی ہیں اور آپ ایک دفعہ دو دفعہ سمجھاتے ہیں الٹا آپ کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں اب آپ کیا کریں آپ خاموشی کے ساتھ لا حول ولا اللہ بلّہ کا ذکر شروع کر دیں دل میں زبان اور ہونٹ ہلائیں یا استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دیں کیونکہ جو آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے وہ گھٹی ہے اگر کوئی بہت اچھی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ کا ذکر کر دیں اگر اللہ کے نعمتوں کی بات ہو رہی ہے تو الحمد کا ذکر شروع کر دیں یعنی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جو بھی صورت حال ہے جو بھی اس وقت چل رہا ہے ان حالات کے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذکر کا انتخاب خود بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہم کوئی بھی ذکر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے ہم آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو افضل ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے بھی حالات اللہ کی نمتوں کا ذکر ہے تو بھی لا الہ اللہ کا ذکر جاری رہے اللہ کی طرف سے سزائیں جو کہی گئی ہیں ان کا ذکر ہے تو بھی لا اللہ کا ذکر جاری رہے اللہ کے اگر صفات کا ذکر ہے تو بھی لا الہ اللہ کا ذکر جاری رہے اور اگر وہ خدا نخاستہ خرافات پر مبنی گفتگو کر رہا اور کسی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کو ان کو روک سکیں تو بھی لا الہ کا اللہ کا ذکر جاری رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے معاملات میں ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور لا حول ولا اللہ باللہ بہترین ذکر ہے اور لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لاہور یعنی اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب ہمارے ارد گرد ایک سے ایک خرافات ہے اور ایک سے ایک شیطان ہے اور شیطانی حرکتیں ہیں اور سب کچھ ہے تب بھی ہمارے پاس ایک جنت کا خزانہ موجود ہے اور اگر ہم اس جنت کے خزانے سے استفادہ نہ کر سکیں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو کیسی نا اہلی ہے ہماری بہتر تو یہ ہے کہ سمجھایا جائے لوگوں کو لیکن آج کل تو معاملہ یہی ہے کہ کبھی کبھی بندہ ایک آدھ دفعہ بات کر لیتا دوسری دفعہ بات کرے تو اگلی ہی آپ کے ساتھ گستاخی بدزبانی اور بدکلامی کلامی پہ ہیں تو ایک آدھ دفعہ بات کر کے حجت تمام کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فتنے کا خطرہ ہے تو خاموشی کے ساتھ بلکہ اکثر اوقات ہم تو ان لہ انہ راجی ان کا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں اگر آپ ان پانچ باتوں کا خیال کریں تو اللہ جو دل کی کتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے نجات حاصل ہو جائیں گی کسی قسم کی ذہنی کوئی بیماری پیدا ہونے کا امکان تقریباً ختم ہو جائے گا احمد العلاوی انہوں نے بڑی خوبصورت ایک عربی نظم لکھی ہے غالباً تین اشعار ہیں صرف یا چار یا پانچ اشار ہیں مختصر نظم ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں یہ نظم ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ان پانچ باتوں کا خیال کرتے ہیں یہ ہماری رائے ہے طاہر ہماری رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری رائے ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پانچ باتوں کی کوشش کرتے ہیں خیال کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سنوار سکیں آپ کہتے ہیں صاف نظارہ پاک حاضری اللہ والوں کے لیے خوشخبری کھڑے ہو جاؤ مست اب یہ مست اللہ معاف کرے ہمارے یہاں مست اور مانو میں لے لیا جاتا ہے یہ وہ مست نہیں ہے مست اس خوشی پر اور اللہ کے شکر کی عمارت کھڑی کر دو یہاں تک کہ جو ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہمیں اللہ کے ذکر میں پاگل کہنے لگے یہ بھی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کے ذکر ایسے کرو کہ لوگ کہیں دیوانہ ہے اب اس کے کئی مطلب کئی مفوم لیے جا سکتے ہیں ایک مفہوم تو اس کا یہ کہ ذکر بندہ کرے تو اس طرح کرے کہ بس محب ہو جائے اور گم ہو جائے اور لوگ کہیں تو پاگل ہے ایک اور بھی طریقہ ہے ایک بزرگوار گزرے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ان کی تحریر میں ہماری نظر سے گزرا کہ لگے کہ ذکر کا اللہ نے ایسا شوق پیدا کیا فرائض و واجبات کے بعد کہ جب اٹھے بیٹھے کسی سے ملے ذرا سا موقع موقع ملا تو میں کہتا تھا آؤ ذکر کریں کہیں بیٹھے تھوڑی گفتگو چلے آئے ذکر کریں تو کہنے لگے کہ میرے دوست یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا پاگل ہے کہ اس کا بس چلے کوئی نہ ملے تو پتھروں کو بھی کہہ دے آؤ ذکر کرے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دیوانہ ہونے کا یہ ایک حدیث مبارک کے این مطابق ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص دیوانہ ہے یہ مجنون ہے یہ پاگل ہے پھر کہتے ہیں ہمیں بشارت دو مبارک بات دو ہمارے لیے اے آنکھوں اللہ کی محبت لکھ دی گئی ہے یعنی یہ پانچ چیزیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس جگہ پہ, پہ پہنچا دیں گی اللہ نے چاہا کہ اللہ کی محبت آپ کا نصیب بن جائے گی اللہ آپ سے محبت کرے گا کیونکہ یہ جب پانچ چیزوں پہ چلیں گے تو آپ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑ جائیں گے کہ براہ راست آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا آپ کو وہ پسند آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے آپ کو وہ برا لگے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ میرا نبی کیسے اٹھتا تھا بیٹھتا تھا چلتا تھا پھرتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا آپ کوشش کریں گے کہ میں بھی اس طرح کروں اس بات کو سمجھنے کے لیے گو کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کی تقلید کریں صرف سمجھنے کے لیے ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ایک بزرگوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا کسی نے پوچھا حضرت آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا کہنے میں نے اس نے نہیں کھایا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ خربوزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھایا تو میں اس خوف سے خربوزہ نہیں کھاتا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس طرح کھا جاؤں جس طرح انہوں نے نہیں کھایا ظاہر ہم ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایسا کریں ان کا ایک مزاج تھا ان کی کیفیت تھی لیکن اس سے یہ کم از کم ہمیں ہم سبق ضرور ملتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کو جاننا ہے ان کو پہچاننا ہے ان کی عادات ان کی اتوار ان کے خسائش ہر چیز کو سمجھنا ہے ان کی پسند ان کی ناپسند ہر چیز کو سمجھنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے ہمارے بس میں کوشش ہے خلوص کے ساتھ اللہ اگر اس کو قبول فرما لے تو بس پھر انعامات ہیں اس دنیا میں بھی اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم نفس کی جو مکاریاں ہیں ان سے بچیں اور ہماری روح اس کو ہم مضبوط کر سکیں اور ہمارا نفس اس کا کلا کمہ کر سکیں اور ہمارا قلب اس کو اتنا مضبوط کر سکیں کہ جب بھی نفس کا اور شیطان کا حملہ ہو تو یہ جو قلب ہے اور یہ جو روح ہے یہ آگے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائے آمین وہ الله اللہ علیہ خیر خل کے و مولانا محمد علیہ و اصحاب ہی اجماعی کا یار ہمارا